کہا آج تم پر کچھ ملامت نہ ہو اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے